السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب کے خرید سے بھی <تصفيق> الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ورضعنا عنك مزرك الذي أنقض ظهرك وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ صدق الله کل کے سبق میں ہم نے عالم نشرح اللہ کا کی تھوڑی سی تفصیل پڑھ لی تھی کہ شرح صدر ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے یہاں پر شرح صدر باطنی مراد ہے ظاہری شرح صدر جو جو چار واقعات پیش آئے وہ بھی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے یہاں جو مراد ہے وہ باطینی شرح صدر ہے یعنی کیا ہم نے آپ کے سینے میں فرائض رسالت کو ادا کرنے اور مشکلات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی اور کیا ہم نے آپ کو عظیم حوصلہ عطا نہیں کیا مصالیہ سلاۃ والسلام نے بھی یہ شرح صدر کی دعا اللہ سے مانگی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بڑے بڑے ظالم و جباروں کے ساتھ تھا اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دل کی کشادگی کی دعا کی تاکہ مقابلے میں کہیں تنگ دلی واقعہ نہ ہو جائے دل تنگ نہ ہو جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اللہ تعالی نے خود بخود ہی کشادہ فرما دیا دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ جتنا بڑا کام کسی نے انجام دینا ہو اسی کے مطابق اس کا عزم اور حوصلہ بھی بلند ہونا چاہیے اگر کام کے مطابق سینہ کشادہ نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ہو سکتی شر شر صدر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو بھی قانون شریعت یا دین یا اصول دیا ہے اس کے مطابق کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو بلکہ اس قانون کے اوپر یقین ہو قرآن پاک کا جو پروگرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروگرام کو نافذ کرنا تھا لہذا اللہ رب العزت نے آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا تو پہلا احسان شرح صدر تھا اللہ رب العزت نے حضور علیہ صلاۃ والسلام پر دوسرا احسان یہ فرمایا اور کیا ہم نے آپ سے بوجھ نہیں اتارا اللہ جس نے آپ کی پشت کو ٹیڑا کر دیا تھا یہ کون سا بوجھ تھا جو اللہ نے آپ سے ہلکا کر دیا یہ بوجھ دین کا نفاذ کا بوجھ جو آپ کو دے کر مبعوث کیا گیا تاکہ آپ اس دین کو قائم کرے اور اس بوجھ کو ہلکا اس طریقے سے کیا کہ آپ کے ساتھ ایک جماعت پیدا کر دی ایک جماعت پیدا کر دی جو قرآن پاک کے پروگرام کو پہلانے کے لیے کمر بستہ ہو گئی ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پروگرام پر آمن درآمد کرنا کسی اکیلے شخص کا کام نہیں بلکہ اس کے لیے جماعت ضروری ہے لہذا اللہ تعالی نے آپ کی مدد کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائن کی جماعت کو پیدا کیا کیونکہ جماعت کے بغیر نہ کوئی قانون نافذ ہو سکتا ہے نہ کسی پروگرام پر عمل درآمد ہو سکتا ہے اور نہ عادل قائم کیا جا سکتا ہے لہذا جماعت کے ذریعے کام کو تقسیم کر کے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا کا کر دیا تو اللہ رب العزت نے آپ پر یہ احسان فرمایا کہ جس قسم کے مخلص سمجھدار اور تبلیغ کا بوجھ اٹھانے والے لوگ آپ کو چاہیے تھے اللہ نے پیدا کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ دنیا میں قرآن پاک کا نظام کس طرح قائم ہوگا یہ آپ پر بہت بڑا بوجھ تھا تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عجمعین کی جماعت کے ذریعے اس بوجھ کو حلقہ کر دیا حضور علیہ السلام پیر کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دن آپ نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کروائی کیونکہ آپ کو بڑی تکلیف تھی اس دن لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے سے پردہ ہٹا کر لوگوں کو باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور مسکرائے لوگ سمجھے کہ شاید آپ تشریف لا رہے ہیں تو لوگوں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ قائم رہو نماز پڑھتے رہو چنانچہ آپ پردہ ڈال کر کمرے میں واپس تشریف لے گئے تو اس مقام پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جماعت کو دیکھ کر آپ کا اظہار مسرت اس وجہ سے تھا خوشی کا جو اظہار تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو مبروس فرمایا وہ تکمیل کو پہنچ چکا ایک ایسی جماعت قائم ہو چکی جس نے اشاعت دین کا کام بوجھ اشاعت دین کے کام کا جو بوجھ ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا عاشرۂ مبشرہ کی جماعت مکی مک زندگی میں ہی قائم ہو چکی تھی اور یہ وہی ایسے لوگ تھے جو نظام اسلام کو چلانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی وہی الہی کے نزول کا بوجھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا وہی جب اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ تھا سورہ مزمل میں ہے دیکھا سقیل بوجھ قول سقیل مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں اس لیے آپ پہلے اللہ کی عبادت کریں تاکہ آپ کو اعلیٰ درجے کی روحانی ترقی نصیب ہو آپ میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کے اس بوجھ نے آپ کے پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا تو اللہ رب العزت نے صحابہ کی جماعت کے ہلکا کر دیا تیسرا اللہ <لَكَذِكَرَت> یعنی ہم نے آپ کے بلند کر دیا مخالفین تو مکی زندگی میں ہی آپ کو پریشان کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ جس مقام پر میرے ساتھ آپ کا نام بھی ضرور لیا جائے گا اذان میں دیکھ لے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے نماز جیسے اعلیٰ فریضہ ہے اس میں بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے خطبے میں جہاں اللہ کی حبل و ثنا بیان کی جاتی ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جاتا ہے دنیا کا کوئی مقام ایسا نہیں جہاں آپ کا ذکر خیر نہ ہوتا ہو اور آپ کی فضیلت کا نہ بیان کی جاتی ہو تو اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو اس قدر بلند کر دیا کہ تمام کائنات میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے تو تین انعامات یا احسانات یعنی شرح صدر بوجھ میں جو تخفیف ہے اور ذکر کی بندی کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ مشکلات سے گھبرائے نہ ہمارا اصول یہ ہے فَإنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ بے شک یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے پھر آگے فرما ہے إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو دو مرتبہ فرمایا تاکید کے لیے تاکید کے لیے بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے مشکلات آئیں گی مگر آپ یقین جانے کے آگے آسانی کی منزل آنے والی ہے لہذا اللہ تعالی نے حکم دیا فریدہ جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائے دیگر فرائض سے فارغ ہو جائے فن سب تو آپ محنت بھی اٹھائیں محنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت مراد ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں جس نے اجتماعی کام کرنا ہے اجتماعی کام مثلا تبلیغ کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے وظائف کرے تاکہ روحانی طور پر اس کو تقویت حاصل ہو تاکہ یہ فرائض کو بہتر طریقے سے ادا کر سکے بعد مفسرین فرماتے ہیں فعیدہ فرا سب کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چھوٹی جنگ سے فارغ ہو جائے تو بڑی جنگ کی طرف توجہ دیں چنانچہ جب آپ نے معاہدہ حدیبیہ کی صورت میں قریش مکہ سے معاملہ طے کر لیا تو آپ اس دور کے بادشاہوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو خطوط لکھے جس میں اسلام کی دعوت دی آپ نے سب کو لکھا ادرو کا بدیات اسلام اسلم تسلم یعنی میں آپ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے اگر اسلام قبول کر لو تو سلامتی پا جاؤ گے تو آپ نے سب کی طرف خطوط بھیجی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی جنگ سے فارغ ہو جائے تو بڑی جنگ کی طرف متوجہ ہو جائیں بعض مفسری نے لکھا ہے کہ عام ہے کہ عام عام جب آپ سے فارغ ہو جائے تو خصوصی عبادت یعنی تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں ایسا کرنے سے روحانیت کی بلند منزل حاصل ہوگی فرغ خصوصی عبادت کے ذریعے اپنی رب اپنے رب کی طرف راغب ہو جائے بات سمجھ میں آ گئی اچھا اس صورت اس صورت کی جو ترتیب ہے توقیفی اور نزلی کسی صاحب نے پوچھا تھا کل ہے بارہ اس کی ترتیب نزولی بارہ ٹھیک <تصفح> ہے جی اور ترتیب توقیفی چورانوے نوافل ذکر اذکار وران ہیں جی اور کی بات سمجھنا نہ ہو پوچھ سکتے ہیں جی اگلی صورت حضرت اللہ تعالی متکلم کی زمین کیا مطلب کا سوال سمجھ میں نہیں ہے ورفع نامك آپ کا سوال یہ ہے کہ وفا اناجر میں جمع کی ضمیر ہے صحیح یعنی واحد کی آنی چاہیے ٹھیک ہے اس کا جواب میں انشاءاللہ کل دے دوں گا کو ٹھیک ہے کل انشاءاللہ شاء اس کا جو تحقیقی جواب ہے انشاءاللہ کل آپ کو دے دوں گا جی آگے سو رہے الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم مرددناه اسفل سافلين سور بدین اس کی ترتیب توقیفی ہے پچانوے اور ترتیب نزولی ہے اس کی پچیس پچیس اس سورت کے شروع میں تین کا لفظ آ رہا ہے اس لیے اس سورت کا نام سورتین دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے مبدا ایک ہے معاد مبدا کیسے کہتے ہیں مرتبہ پیدا کرنا معاد کا معنی دوبارہ اٹھانا تو اس سورت کے اندر مبدا اور معاد کا ذکر ہے اس سورت کا آغاز چار قسموں سے ہوا ہے تین زیتون تور اور مکہ کے شہر یہ چار چیزیں اس کے اندر برکتیں زیادہ ہیں منافع زیادہ ہیں جہاں پر تین اور زیتون کے درخت ہیں وہ جگہ امبیا علی مثلاۃسلام کا معدن ہیں اس صورت کا سابقہ صورت کے ساتھ ربط اس طرح ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے اسی ملک میں مقیم رہے مکہ کے اندر حضرت کلیب اللہ علیہ السلام کے حق تعلیٰ سے ہم کلام ہونے کا مقام ہے اور ہی حضرت عیسی علیہ الصلاۃ وسلام کی پیدائش وہ پہاڑ ہے جہاں انجیر اور زیتون کے درخت مکثرت ہیں مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور مسکن ہے صورت الشراخ کے اندر سید الانبیاء علیہ الصلاۃ علیہ کی شان اقدس کا بیان تھا تو اس سورت کے اندر آپ کے ساتھ دوسرے بڑے انبیاء کا بھی ذکر ہے اس صورت کے اندر پہلی سورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاعت کا بیان تھا یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاعت کا بیان ہے وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات کے سرتاج ہیں جس کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے سورہ و تین مکی صورت ہے اس کے اندر آٹھ آیات ہیں ٹھیک ہے جی باقی ترجمہ اور سب سے کل کے سبق میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں